شہید اسلام ڈاٹ ہر چیز کا گمان کریں کافر لوگ انفو سم اللہ زین کا کیا بنے گا جی فائل ہے نا انفو سم کیا بنے گا مفول معذوف عنف لکھو اور نہ گمان کریں کافر اپنے نفسوں کو کہ ساباکو عذاب اللہ کہ اللہ کے عذاب سے کیا بھاگ جائیں گے یہ دونوں مفول آ گئے نہ گمان کریں کافر اپنے نفسوں کو کہ ساباکو عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے جائیں بھاگ جائے گے نہیں بھاگ سکتے بے شک وہ نہیں ہرا سکتے واعید الحمتاٰ تم قانون جہاد نمبر کتنی جی؟ تین اور تیار کرو واسطے ان کے کافروں کی لڑائی کے لیے اور تیار کرو واسطے کافروں کی لڑائی کے جتنا ہو سکے طاقت سے جتنی تم سے ہو سکے تیار کرو طاقت اپنی حس پہ حیثیت و مر ربات الخیر اور پلے ہوئے گھوڑوں سے ہتھیار بھی رکھو اور پلے ہوئے گھوڑے بھی اے آج کل تم کہو کہ گھوڑے کام نہیں دیں گے جہاد پہ کام دیتے ہیں تارے بان کے دور کے اندر ایک جہاد ہوا تھا وہاں گھوڑے کام دیے یا نہیں گھوڑے کچا اب بھی کام دیتے ہیں سمجھے تو ریبات کہتے ہیں پلے ہوئے گھوڑے اور تیار رکھو ان کی لڑائی کے لیے جتنا ہو سکے طاقت سے ہر قسم کا لشکر اور پلے ہوئے گھوڑے تو رہ بون ابھی ادو اللہ کے ڈراتے رہو ساتھ اس کے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو بل فیل ادھر ادوبا کے نیچے کیا لکھو جو بل فیل تمہارے دشمن ہیں بل فیل کون سے دشمن تھے جن کے ساتھ کیا تھی لڑائی تھی اسی وقت بیل فیل لڑائی تھی اور جو تمہارے دشمن ہیں بیل فیل من مندون ہیں اور دوسرے علاوہ ان کے علاوہ ان کے دوسرے کون تھے فارس و روم لکھو بھائی فیل لڑائی تو ان کی مشرقین مکہ کے ساتھ تھی نا فارس روم کے ساتھ تھی پر میں ان کے ساتھ بھی ہوگی یہ پیشین گوئی کر دی کہ ان کے ساتھ بھی ہوگی اور دوسرے سوا ان کے فارغ روم نہیں جانتے تم ان کو اللہ جانتا ان کو ماتم سے کو منشائد اور جو ہی خرچ کرو گے کسی چیز سے اللہ کے راستے میں نیچے لکھو آلات حرب کے اندر اللہ ثواب دے گا بھائی جہاد کی نیت سے کچھ ہتھیار رکھو تو اللہ تعالی ثواب دیتے ہیں اور جو کچھ خارج کرو گے کسی چیز سے اللہ کی راہ میں اعلیٰ حرب کے اندر یہ وفا روم پورا کیا جائے گا ثوابا سے تمہارے تم نہیں کم کیے جاؤ گے وائن جانا ہو لیس سال قانون جہاں نمبر کتنی دی چار ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ خود مطالبہ نہ کریں کافروں سے کہ ہم صلح کرتے ہیں تم نہ مطالبہ کرو کافروں سے کہ ہم صلح کرتے ہیں. یہ کیا ہے وہ کمزوری نہیں تم ان کو بہادری دکھاؤ بڑو ان کے ساتھ بہادری دکھاؤ کوئی صلح ملا نہیں ہے ہاں خود وہ آمادہ ہوں صلح کے لیے تو پھر کیا کرو صلح کرو تو پیش کا صلح کی تمہاری طرف سے یا ان کی طرف سے ان کی طرف. وائن جانا ہو میں یہ اشارہ ہے قانون جہاں نمبر چار اور اگر جھکیں وہ صلح کے لیے تو فج تو بھی مائل ہو جا اور توقع کر اللہ کے اوپار سمجھے کوئی کہہ کہ خیانت کریں گے نہ اللہ پہ توقع کر بے شک وہی سمعیو علیم آئے انداز کرے گا بھائی غرید اور اگر ارادہ کرتے ہیں بظاہر صلاح ہے دل میں کیا ہے خیانت اگر ارادہ کرتے ہیں یہ کہ دھوکھا کریں تو اس کو صاحب ص اللہ کے بس بے شک کافی ہے تو اس کو اللہ وزی نمونۂ کفایت جب فرمایا کہ اللہ کافی ہے تو نمونہ کفایت بتا دیا ڈبلو شہید وہی وہ ذات ہے جیسے نے تایید کی تیری ساتھ نصرت اپنی کے اور ساتھ کس کے مومنین کے اللہ نے نصرت کی تیری مومنین نے بھی کہا کی نصرت کی وہ اللہ فبح اور الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان ایک کون سے مومن تھے اوس و بھئی مدینہ کے دو قبیلے تھے اور اس حضرہ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہے یا نہیں لیکن حضور کی برکت سے ان کے درمیان کیا ہو گئی اللہ نے الفت ڈال دی الفت ڈال دی درمیان ان کے دلوں کے اگر خرچ کرتا تو جو کوئی زمین کے اندر سب کا غاب تو نہ الفت ڈالتا ان کے دلوں کے درمیان یہ نفی ہے مختار قل کی اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں کہ تو الفت نہ ڈال سکتا میں نے الفت ڈالی ہے تو مختار کو اللہ کی ذات ہیں یا میرے حضرت کی اللہ تو نہ الفت ڈال سکتا درمیان کے دلوں کے نہ مختار کو لائے لیکن اللہ نے الفت ڈالی ان کے درمیان وہی غالب ہیں مت ہیں یا یوحََ نبی و تسلی رسول صلی اللہ وسلم اے نبی کریم کافی ہے تجھ کو اللہ اور ان لوگوں کو بھی جو تابے ہیں تیرے مومنین سے اے بہ من اتباع کا ہے نا من موصولا اتباء کا سیلا اس کا آج کس پہ پڑے گا کاف ضمیر پہ کس پہ پڑے گا جی آہ. کافی ہے تو جو کو بھی اور مومنین کو بھی دونوں کو کون کافی ہے اللہ ایک معنی یہ ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں دوسرا معنی یہ ہے کہ کافی ہے تجھ کو اللہ بھی اور کافی ہیں تجھ کو کون جو تیرے ساتھ مومن ہیں وہ بھی نصرت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ایک بریلوی کہنے لگا کہ دیکھو جی ادھر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مومنین بھی تیری مدد کرتے ہیں تو غیر اللہ مدد کر سکتا ہے وہ بریلوی دلیل پکڑنے لگا میں نے کہوں کہ تو ہماری دلیل ہے یہ کس کی دل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اے محبوب میں بھی تیری مدد کرتا ہوں مومن بھی تیری مدد کرتے ہیں جب مومن حضور کی مدد کرتے ہیں تو حضور مختار کوڑ رہے مومنی نے تو حضور کی مدد کی بھئی تمہارا دعویٰ تو ہے کہ حضور مدد کرتے ہیں نا اور دلیل الٹی دے رہو کہ الٹا مومنی نبی کی مدد کرتے ہیں بات ہی سمجھ یا نبی و حرض المومنین قانون جہان نمبر پانچ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوق دلاؤ مومنین کو ترغیب دو شوق دلاؤ ترغیب دو مومنین کو کس کی لڑائی کی وہ اس لیے تو انگریز کہتے ہیں نا کہ کالجوں اور سکولوں سے قرآن کو نکالو جو قرآن تو کہتا ہے نا لڑائی کرو کس کے ساتھ؟ ان کافروں کے ساتھ ترغیب دلاؤ مومنین کو لڑائی کی اگر ہوں تم میں سے بیس ثابت قدم صابر میں ثابت قدم تو غالب ہو جائیں گے دو سو پہ یعنی بیس کس کا مقابلہ کریں دو سو کا تو ایک کتنے کا مقابلہ کرے گا دس کا اے بیس کو دس سے دو دو سو بن جاتا ہے تو ابتدا میں یہی یہ تھا کہ ایک دس کا مقابلہ کرے اور اگر ہوں تم میں سے کتنی دی جی؟ سو تو غالب ہو جائیں گے ہزار پہ ان لوگوں سے جو کافر ہیں بینہم سبب سباب مغلوبیات یہ اس سبب سے کہ وہ لوگ ہیں نہیں سمجھتے دین کو تو لہذا اللہ کی امداد سے وہ محروم ہیں میرے محترم یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب ہماری مسلمانوں کی جماعت ہو نا تھوڑی سمجھے تو تھوڑے آدمی جو ہوتے ہیں نا وہ نیک بھی زیادہ ہوتے ہیں مستقل مزاج بھی زیادہ ہوتے ہیں اس لیے وہ بہادر ہوتے ہیں اور جون جو جماعت بڑھ بڑھتی جائے نا وہ اعمال میں بھی کوتاہی ہوتی ہے اور وہ ثابت قدمی اور بہادر بھی کا ہو جاتی ہے کم اس لیے فرمایا اب چونکہ تم زائد ہو گئے ہو تو تمہارے اندر ذوق پیدا ہو گیا ہے پہلے ایک دس کا مقابلہ کرتا تھا اب ایک دو کا مقابلہ کرے देवیو, देवیو, تو دو देवیو, سے بھاگو گے تو گناہگار گار گے تین اور چار سے بھاگو گے تو گناہگار گار نہیں ہوگے ثابت قدم رہو تو زبان اللہ لیکن گناہگار گار نہیں ہوگے اب تخفیف کی اللہ نے تم سے اور جانا یہ سبب تخفیف ہے عالمہ سبب تخفیف جانا کہ تمہارے اندر اب سستی پیدا ہو گئی ہے پس اگر ہوں تم میں سے سو ثابت قدم تو غالب ہوں گے کس کے اوپر دو سو پہ اب ایک دو کا مقابلہ کرے نا اس سے نہ بھاگے اور اگر ہوں تم میں سے ہزار تو غالب ہوں گے دو ہزار پہ اللہ کو کم سے اور اللہ صاف صدر کرنے والوں کی ہے لیکن ایک نقطہ سبزی ہے پہلے تھا کہ بیس ہوں تو دو سو پہ غالب ہوں گے اب ادھر بیس کی بات کی ہے یا کہاں سے شروع ہوئے ہیں یہاں بھی کہہ دیتے کہ بیس ہوں تو چالیس پہ خالے بوگے ادھر ہے ادھر کہاں سے شروع کیا وہاں کہاں سے شروع کیا تھا بیس یہاں سو اور ہزار کی بات ہے وہاں کس کی بات ہے بیس اور سو کی بات ہے یہاں نکتہ سمجھو ابتدا کے کی اندر چونکہ مسلمان تھے تھوڑے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سریا بھیجتے تھے نا وہ سریا لوہے والا سریا نہیں <laughs> چھوٹی جبات کیا چھوٹا جو لشکر جاتا ہے نا جنگ کرنے کے لیے تو حضرت سریا جو بھیجتے تھے وہ سریا کتنے پہ مشتمل ہوتا تھا بیس پہ کیا اور لشکر جو بھیجتے تھے وہ کتنے پہ مشتمل ہوتا سو پہ لیکن اب چونکہ زیادہ ہو گئے لہٰذا سریا بیس کی بجائے کتنے کا بن گیا سو کا اور لشکر کتنے ہو گیا سو ہزار کا ہو گیا اس لیے حضرت نہیں بن آپ سمجھ ہی یا نہیں وہ سریا سے یاد ہے مجھے وہ ہمارے گھر عورتیں ہی مہمان تو میری بیوی نے ایک لڑکے کو کہا چھوٹے کو کہ جا اور کیلے لے آ مہمانوں کے لیے عورتوں کے لیے کیلے وہ کیلے کی بجائے کیل لیا آیا لوڑے کے رکھ دیے یہ بات ایسے آدمی ہوتے سمجھتے نہیں بات کو اچھا جی ہزار ہوں تو دو ہزار پہ غالب ہوں گے اللہ کے کون سا اللہ قانون جہاد نمبر چھ یہ جی معاملہ ایسے ہوا جب ستر کافر گرفتار ہو کے آئے کس کے اندر غزبۂ بدر کے اندر نہ جو مر گئے مر گئے اب گرفتاروں کے متعلق حضرت نے مشورہ لیا کہ ان کو قتل کریں یا ان سے فدیا لیں تو حضرت او بکر صدیق کی نے عرض کیا ان میں رحم دلی تھی حضرت ان کو قتل نہ کرو کیا فی لے لو فدیا میں ایک تو یہ فائدہ ہے کہ ہمیں ذرا تقویت ہو جائے گی پیسہ آ جائے گا ہتھیار لیں گے ان کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے رشتہ دار ہیں کوئی کسی کا چچا زاد بھائی تھا ماموزاد تھا حقیقی بھائی بھی تھے بیٹے بھی تھے حضرت وہ بکر صدیق کا خود بیٹا عبد عبدالرحمن تھا وہ بھی لا رہا تھا سمجھے تھی نبی کریم صحیح کا خود چچا تھا کون حضرت عباس تھا حضرت کے دو چچا زاد بھائی تھے سوت ایک نوفل بن حارث تھا دوسرا عقیل ابو طالب تھا تو یہ بالکل قریبی قریبی رشتہ دار تھے حضرت ان پہ رحم دلی فرماؤ ایک سیلا رحمی ہے چلو کوئی نہ کوئی حیا ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوں اور حضرت کا میلان بھی اسی طرف تھا لیکن حضرت عمر کا خیال تھا کہ ان کو قتل کیا جائے یہ آئین القفر ہیں کیا قفر کے چھنج سردار ہیں قفر کا ذو ٹوٹے گا تو خیر فیصلہ وہی ہوا کثرت راہ پہ فدیہ لے لیا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا کیا تھا کہ فدیہ نہ لیتے اور ان کو قتل کرتے اللہ تعالیٰ کی حکمت تکوی تھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا کیونکہ اگر حکم ہوتا تو اللہ تعالیٰ پہلے آرڈر کر دیتے کیا آرڈر کہ فدین لوگ پہلے تو آر نہیں کیا نا ایک منشا ایز دی سے تھا حکمت مت تکوینی کے لحاظ سے کہ ان کو قتل کیا جاتا اس لیے فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہ اچھا نہیں کیا کہ ان کو چھوڑ دیا ہے قتل کر لیتے تو اچھی بات تھی یہ بات ہی سمجھ اب ایک اور نقطہ کے بیان کریں گے قانون جہاد نمبر چھ ماکانل نبی نہیں مناس واسطۂ نبی کے یہ کہ واسطے قیدی آہ یا ان زندہ ان یقون لو آہ یا یا باطینہ ان دو میں سے ایک لکھ لو یکونہ کی خبر ہوگی یہ کہ ہوں واسطے قیدی آحیا ان یا باقی باقی ہوں یا زندہ ہوں چھوڑنا نہ چاہیے عطائی اس کے نفرار یہاں تک کہ خون ریزی کرے کہ اس کے اندر زمین قدر کریں تو ارادہ کرتے ہو تم اسباب دنیا کا یہ حضور کو خطاب ہے یا عام صحابہ کو عام صحابہ کو حضور نے تو رحم دلی کی بنا پر کہا تھا نا حضرت وہ بکر نے بھی ایسے کہا تھا ارادہ کرتے ہو اسباب دنیا کا دوسرے عام صحابہ کا اور اللہ ارادہ کرتے آخرت کا واللہ عزیز الحکیم آگے فرمایا ولاولا ولا کتاب من اللہ سبب داف عذاب ولاولا ولا کتاب ان کے نیچے لے کو سبب داف عذاب ایک سبب تھا جس کی وجہ سے عذاب نہیں آیا اگر وہ سبب نہ ہوتا تو عذاب آ جاتا سبب دا عذاب اگر نہ ہوتا نوشتا کتاب کا میں نے کیا لکھنا ہے لکھی ہوئی چیز اگر نہ ہوتا نوشتہ اللہ کی طرف سے جو سبق کر چکا ہے البتہ پہنچتا تم کو فی ما خط تم بیٹ اس مال کے کہ لیا تم نے عذاب بڑھا عذاب آ جاتا لیکن اللہ کا نوشتہ تھا جس کی وجہ سے تم پہ عذاب نہیں آیا جی وہ نوشتہ کا تھا ذرا غور فرمائیے ایک تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادر والوں کو بالکل معاف کر دیا حدیث پاغ میں خود آتا ہے اللہ تعالیٰ بہادر والوں پہ اتنے خوش ہوئے اس جان کے اندر کہ ان کی پہلی پچھلی خطیں ساری کا معاف کر دی لہذا عذاب آ سکتا تھا وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہو تو چاہے کچھ غلطی بھی ہو پھر بھی عذاب نہیں آتا یہ نوشتہ تھا اور دوسرا نبشتہ سے مراد یہ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اجتہاد کیا تھا کو اجتہادی غلطی پہ عذابات ثواب ملتا ہے خود ایک ثواب ملتا ہے اجتہادی غلطی تھی اور نمبر تین یوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا لوح محفوظ کے اندر کہ یہ جو ہیں نا جو قتل ہو گئے ہو گئے ہیں بادر میں باقی جتنے ہیں ان میں سے اکثر کیا ہوں گے مسلمان ہوں گے اب اگر وہ قتل ہو جاتے تو مسلمان ہو سکتے ہیں. یہ دمشتہ تھا یہ اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ ہی کمتے تھیں آ گیا سمجھ یا نہیں آیا سمجھ اور ایک اور حکمت بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پہ عمر نہیں کی تھی بھائی اللہ تعالیٰ اگر ظاہری طور پہ حکم کر دیتے قتل کرو تو پھر خلاف ورزی کر سکتے تھے ظاہری طور پہ کوئی عمر نہیں, نہیں تھی اللہ نے اختیار دے دیا تھا اختیار تھا لہٰذا تھا ہم نہیں آ سکتا فاکلوم باغ غریم تم حلال با اظہار شبھ شبھ ہوتا تھا کہ جو انہوں نے مال لیا اللہ تو ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مال ٹھیک نہیں لیا تو آیا یہ مال حلال ہے یا حرام ہے حلال ہے کیا حلال ہے مال غنیمت ہے بس کھو جو غنیمت حاصل کی تو ہم نے کہلا یہ بھائی ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے بے شک اللہ بخش نظر یا نبی و کل من قانون جہاد نمبر سات قانون جہاد نمبر سات حضرت عباس جی گرفتار ہو کے آئے تو ان کے ساتھ ان کے دو بھتیجے بھی گرفتار ہوئے ایک تو حضرت علی کے بھائی تھے عقیل حضرت علی کے بھائی کون تھے عقیل بن ابی تعلیہ دوسرے تھے نوفل بن حارث حارث بھی حضور کا چچا تھا سمجھے حضرت عباس کا بھائی تھا اس کا بیٹا کون تھا نو تو حضرت عباس نے کہا چچا تو اپنا فدیائی بھی دے اور ان دو بھتیجوں کا فدیا بھی تو دینا ہے تو آئے دنیا دار آدمی سمجھے دے فدیا سمجھے تو وہ حضرت عباس کہنا یہ کیسے پھر تو مجھے بھیک مانگنی پڑے گی کیسے ان سے بکے والوں سے بھیک مانگنی پڑے گی تین آدمیوں کا میں فدیہ دوں یہ تو بھیک مانگنی پڑے گی مجھے ازون نے اچھا بھیک مانگنی پڑے گی کہ رات کو جب تو چلا تھا تو میری چچی کو کتنی پیسے دے کے آیا تم بہت سا مال دے گیا چھپا دا دا چھپا حضرت عباس کہہ رہا کہ بھتیجا تم کو کیسے پتہ چلا میں نبی ہوں اللہ نے وہی کہا تو اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی میرا بھتیجا کیا ہے نبی ہے وہ مان کیا کہ واقعی دے تو مسلمان ہو گیا حضرت عباس اسی وقت کا ہو گیا مسلمان لیکن عرض یہ کیا کہ حضرت اجازت دو مجھے میں نے کافی وہاں تجارت کی ہے میرا کافی پیسہ ہے وہاں کافروں کے پاس ہے قرض وغیرہ ایسے اجازت دے دو مجھے وہاں رہنے کی تو حضرت نے اجازت دے دی یہ وہی بات ہے قانون جہاد نمبر سات اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو جو تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں اگر جانا اللہ تعالی نے تمہارے دلوں کے اندر کس کو خیر ہو کہ تم مسلمان ہو اخلاص کے ساتھ کس کے ساتھ تو دے گا تم کو اللہ تعالیٰ سمر دنیاوی دنیا دنیاوی لکھو دے گا تم کو اللہ تعالی بہتر تر اسفیہ سے ماں کے نیت فدیا لکھو بہتر تر اسفدیہ سے جو لیا گیا تم سے اور بخشے گا واسطے تمہارے گناہ یہ سمرا کیا ہے اخروی ہے اور اللہ قر رحیم ہے حضرت عباس بعد میں کہتے تھے کہ اللہ نے جو میرے متعلق فرمایا ہے نا یہ پورا ہو گیا ہے اب میرے کتنی غلام ہیں تجارت کرتے ہیں وہاں تو میں نے فضیہ تھوڑا دیا اب میں بہت بخت والا ہو گیا ہوں یہی ہے خیر امباخہ مین کو یو تو یہ پورا ہو گیا نہیں حضرت عباس میں خود کہا باقی یق فرقوم یہ امید ہے اللہ میرے گناہی بخش دے گا قیامت بھی ٹھیک ہو جائے گی وہیں یورید اور اگر ارادہ کرتے ہیں تیری خیانت کا تو پستہ کی خیانت کی انہوں نے اللہ سے پہلے سے پس پکڑوا دیا ان کو اور اللہ علی محکم ہے اللہ جانا تو ٹھیک مسئلہ ہوگا اور اگر اسلام لانے میں کیا ہے خیانت ہے تو خیانت کا نتیجہ تو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ نے پکڑوا کے سامنے کر دیا وہ کیا خیانت ہوئی تھی ابو طالب جب زندہ تھے نا ٹھیک ہے کافر تھے لیکن حضور پہ جان قربان کر دیتے تھے ابو طالب نے تمام بنو حاشم کو بلایا اور ان سے عہد لیا تھا کہ حضور کی کیا کرنی ہے دا. چاہے مسلمان ہو نہ ہو حضور کی مخالفت نہیں کرنی امداد کرنی ہے تو ابو طالب نے سب سے معاہدہ لیا تھا اباس اب سے بھی لیا یا نہیں لیکن اب حضرت عبا جو میدان بدر کے اندر ہے تو ہاتھ کی خلاف ورزی کر کے آیا نہیں تو اللہ نے فرمایا خلاف ورزی کی کھچا کھا دی نا <laughs> نتیجہ تو دیکھ لیا نا کہ اللہ نے پکڑوا کے سامنے کر دیا <laughs> اگر ارادہ کرتا ہے تیری خیانت کا تو خیانت کی نے اللہ کی پہلے سے پکڑوا دیا ان کو اللہ نے ہے بھائی بات ہی سمجھ یا نہیں سمجھ تھوڑی سی خیانت کی تو پکڑ کے آگے سامنے ان الین آ یہ میں نے کتاب کے اندر لکھ لکھا پڑھایا آپ کو کہ آخر میں فرا کے ثلاثہ کا ذکر ہوگا لکھو جی ان الزین آ کے اوپر حاشے کے اوپر مومنین کے فرا کے ثلاثہ کا ذکر مومنین کے فرا کے ثلاثہ کا ذکر یہ ہاشے پہ لکھو اور نیچے لکھو فریق اول مہاجرین ما او صاف فرا کے ثلاثہ میں سے فریق اول مہاجرین ما او صاف بے شک جو لوگ ایمان لائے یہ صفت نمبر ایک حاجر و صفت نمبر دو جہاد الصفت نمبر تین جہاد کے اپنے بالوں جانوں کے ساتھ اللہ کرام ہے وزین آ یہ فریق ثانی انصار فریق اول ختم فریق ثانی انصار جنہوں نے جگہ دی مومنین کو نمبرے بعد ناصر اور ان کی کا کی مدد کی نمبر دو اولائے کا باز مولیا بعد ہر دو کا حکم دونوں کا حکم لے کرو دونوں کا حکم یہی لوگ بعض ان کے دوست ہیں بعض کے میں معنی یہی کرتا ہوں وہ اس لیے معنی میں یہ کر رہا ہوں تاکہ اس آیت کو منسوخ کرنے کی ضرورت نہ پڑے بعض مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں وارث ہیں ابتدا میں ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے مہاجر انصار کے انصار مہاجرین کے بعد میں پھر یہ حکم کیا ہوا منسوخ ہوا کہ اب رشتے دار وارث بن سکتے ہیں ड़ी ड़ी اب مہاجر انصار کا رشتے دار نہیں کہیں تو وارث نہیں ہوگا لیکن میں نے کہا منع کیا ہے دوست تاکہ منسوخ کرنے کی ضرورت نہ پڑے یہ لوگ بعض ان کے دوست ہیں بعض کے ولزینہ منو یہ فریق کتنا ہے فریق سالس یہ مومنین ہے لیکن غیر مہاجرین فریق سالس مومنین غیر مہاجرین جو ایمان لائے اور نئی ہجرت کی انہوں نے مال تمن ولا یا تمن شاعر ان کا حکم لکھو نہیں واسطے تمہارے ان کی دوستی سے کوئی چیز یہاں تک ہجرت کرائے کہ ہجرت پہلے فرض تھی یا نہیں پتہ مکہ سے پہلے ہجرت فرض تھی اب جو ہجرت نہیں کرایا وہ گناہگار گار ہے یا نہیں وہ تمہارا دوست نہیں بن سکتا نہیں واسطے تمہارے ان کی دوست سے کوئی چیز جہاں تک ہجرت کرائے ہاں ایک بات ہے کہ وہ مکے میں رہتے ہیں اور انہیں کوئی تکلیف ہے اور تم سے مدد مانگتے ہیں تو تم مدد کرو گے یا نہیں وہ کرو گے نا ہاں جو کافروں کے ملک میں رہتے ہیں کمزور ہیں کوئی تکلیف ہے اور اگر مدد مانگیں تم سے دین کے بارے میں تو تمہارے ذمہ کیا ہے مدد ہے مدد کرو کافروں کے ساتھ لڑو ہاں اگر اس قوم کے ساتھ لڑنے کی مدد مانگتے ہیں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے تو پھر مدد نہیں کریے مگر اوپر قوم کے کے درمیان تمہارا ان کے درمیان معاہدہ ہے پھر مدد نہیں کرنے کیونکہ آج نہیں ہے واللہ ماتاؤں بسی ولہ جی نے کافرو اور جو کافر ہیں بعض ان کے دوست ہیں کس کے بعض کے جیسے امریکہ برطانیہ روس وغیرہ نتو خیرہ ایک دوسرے کے یار بنے ہوئے ہیں یا نہیں مسلمانوں کے خلاف اللہ اللہ تفلو کا تعلق فعلیکم النصر کے ساتھ ہے لکھ لو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے فعلیکم النصر کے ساتھ ہے یہ ولہ دین کافرو کے ساتھ نہیں یعنی مومن اگر تم سے مدد مانگے تو مدد کرنی ہے یا نہیں جی کرونا نا مومن کی مدد جو کافروں کے بولک میں رہتے ہیں اگر نہ کی تم نے تو یہ کہا ہوگا نقصان ہے کافر غالب ہو جائیں گے اگر نہ کی تم نے مدد تو ہوگا فتنا زمین میں فساد کبھی بلزینہ من بشارت اب سب کے لیے بشارت ہے جی مہاجرین کے لیے بھی اور مومنین انصار کے لیے بھی اِسار جو ایمان لائے ہجرت کی جہاد کی اللہ کرا میں کہ مہاجر ہیں اور جو جن لوگوں نے جگہ دی مدد کیے کون ہیں انصار ہیں یہی لوگ مومن ہیں کیا پکے حمل المومنون حقہ ان کے لیے بقفرت ہے کے کریم ہے ہاں میرے عزیز قرآن پاک کیا کہہ رہے ہم المومنون حقہ لیکن آپ دیکھیں گے کہ شیعہ لوگ ہیں نا وہ تاریخ کی کتاب لائیں گے آپ کے سامنے تاریخ ہے کامل فلاں فلاں جس میں لکھا ہوا ہے کہ فلانے کے اندر یہ ذوف تھا فلانے کے اندر یہ ذوف تھا آپس میں لڑ پڑے ایسے وہ بات نہیں ماننی قرآن کے مقابلے میں تاریخ کو پیش کریں ہو سکتا ہے قرآن کے مقابلے میں حدیث ضعیف ہی نہیں آ سکتی مشہور حدیث ہو تو وہ بھی تعویل اور تطبیخ دینی پڑتی ہے تاریخ پیش کریں قرآن کے مکالے یہ سب جائیں مومن ہیں پکے وہ کہتے ہیں نا نوز بلا مرتد ہو گئے جو باقی تھوڑے رہ گئے من بادو اور جو ایمان لائے بعد ہجرت نبویہ کے حضور تو پہلے ہجرت کر کے آئے نا اور جو ایمان لائے بعد ہجرت نبویہ کے اور پھر ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کی ساتھ تمہارے بس یہ بھی تم میں سے ہیں ان کا درجہ اگر ان سے کم ہے لیکن مومن ہے یہ باول الاحام بعضم اولا کی کتاب اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے دوست تو ہیں لیکن ایک دوسرے کے وارث نہیں ہیں وارث کون ہوں گے آپس میں رشتے دار ہوں گے تو وہاں میں نے دوست معنی کیا ہے لہذا نفس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہتے ہیں وہاں معنی کیا ہے بارث ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ وہ منسوخ ہے اباؤلحام اور رشتے دار بعض ان کے اولا ساتھ بعض کے بیچ حکم اللہ کے سمراد و میراث ہے ان اللہ بت الشین علیم اللہ طرح ہر چیز کو جاننے والے ہیں الحمد یا اللہ یا